اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ <رَاجعون> ہم کو نا اپنے بچوں کے لیے سلائی کہانی اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نس پران ڈاٹ کام الحمد للہ وقد والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فریضت من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ عظیم آج کے درس کے آغاز میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ کی تلاوت کی ہے اور یہ آیت کریما گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے پڑی گئی تھی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف بیان فرمائے ہیں زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق و فاجر ہے اگر کسی شخص نے کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو جب بھی اللہ اس کو ہدایت دے اس پر لازم ہے کہ وہ گزشتہ سالوں کی زکوۃ ادا کرے اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی یعنی اگر کئی سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کی اور پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میری توبہ گزشتہ سالوں میں میں نے زکوات نہیں دی میری توبہ تو صرف توبہ توبہ کہنے سے توبہ قبول نہ ہوگی جب تک کہ اس کی تلافی نہ کرے اور اس کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ جتنے سالوں کی زکوات ادا نہ کی ہو ان سالوں کا حساب لگا کر اب زکوٰۃ ادا کرے زکوات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے پرانے کریم میں اکثر نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے نماز جسم اور زبان کی عبادت ہے اور زکوٰۃ مال کی عبادت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی اس کی مرضی میں لگانا ضروری ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو بھی اس کی رضا والے کاموں میں لگانا ضروری ہے زکوٰۃ میں بہت ساری حکمتیں ہیں زکوٰۃ میں پہلی حکمت تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے یہ سب سے بڑی حکمت ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے دوسری حکمت یہ کہ مال کی محبت کا علاج ہے انسان کے اندر دو چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہے ایک بڑا بننے کی محبت اور دوسرا مال کی محبت اسے کہتے ہیں حب مال اور حب جا مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ ہے یعنی اس کی طبیعت میں فطرت میں ہے مال کی محبت جتنا اللہ نے خود فرمایا وہ او حیر انسانوں کی طبیعت میں بخل کو رکھا گیا ہے آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں جسے ابھی شعور بھی حاصل نہیں لیکن مال کی محبت اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے اگر چند پیسے اس کے ہاتھ میں آ جائیں تو ان کی حفاظت کے لیے جان لڑا دے گا ماں باپ سے لڑ جگڑ پڑے, پڑے گا وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور پیسے کے لالچ میں بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو یہ فطرت میں مال کی محبت ہے اور یہ محبت اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو غلط نہیں ہے جو چیزیں اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہیں تو ہم ان سے کیسے نجات پا سکتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا ہے ہماری مشینری اللہ نے بنائی ہے ہمارا دل اللہ نے, ہے ہمارا اللہ نے بنایا ہے ہمارا دماغ اللہ نے بنایا ہے ہماری طبیعت اللہ نے بنائی ہے اور طبیعت کے اندر میلانات جذبات احساسات ترجیحات کمزوریاں یہ سب اللہ نے رکھی ہیں ہم نے خود تو نہیں رکھی لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں شریعت کے دائرے میں ہوں تو ٹھیک ہے ہاں شریعت کے دائرے کو توڑ دے تو یہ غلط ہے جیسے کہ بعض حضرات نے مثال دی آسان سی مثال کہ مال اور مال کی محبت اور انسان کی مثال ایسے ہے جیسے دریا میں چلنے والی کشتی اگر کشتی اوپر ہو اور پانی نیچے ہو تو بہت اچھا ہے اس پانی کا ہونا تو ضروری ہے اس کے بغیر کشتی کیسے چلے گی جہاز کیسے چلیں گے انسان منزل مقصود تک کیسے پہنچے گا لیکن اگر کشتی نیچے آ جائے اور پانی اوپر تو یہ تباہی کا پیغام ہے تو اسی طریقے سے اگر مال کی محبت نیچے ہو اور انسان اوپر سوار رہے کہ مال کی محبت کو اپنے دینی تقاضوں پر غالب نہ آنے دے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر غالب نہ آنے دیں ایسا رہو کہ مال کی خاطر اللہ کو بھی بھول جائے اللہ کے نبی کو بھی بھول جائے اور عبادت کو بھی بھول جائے نماز کو بھی بھول جائے رشتے داروں کو بھی بھول جائے فرائب کو بھی بھول جائے حلال حرام کو بھی بھول جائے شریعت کو بھی بھول جائے اگر ایسا ہے تو پھر تو مال خطرناک ہے پھر یہ وہ مال ہے پھر یہ وہ مال ہے جو پھر کے پاس تھا وہ مال ہے جو قارون کے پاس تھا وہ مال ہے جو شداد کے پاس تھا وہ مال ہے جو اللہ کے باغیوں کے پاس اللہ کے نافرمانوں کے پاس یہودیوں کے پاس اور کافروں کے پاس مال ہے یہ وہ مال ہے اور اگر دینی تقاضوں کو غالب رکھتا ہے اور مال کی محبت کو مغلوب رکھتا ہے اللہ کا حکم آ جائے اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو یہ حرام کو چھوڑ دیتا ہے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ وہ مال ہے جو اللہ نے حضرت داؤد علی السلام کو دیا جو اللہ نے حضرت سلیمان علی اسلام کو دیا جو اللہ پاک نے حضرت عثمان کو دیا جو اللہ نے حضرت عبدالرحمان بن عوف کو دیا جو اللہ پاک نے امام ابو حنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو دیا جو اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مال دیا یہ وہ مال ہے یہ برکت والا مال ہے مال تو ضروری ہے مال ضروری ہے مال کمانا بھی ضروری ہے چاہے مزدوری سے کمائے ملازمت سے کمائے تجارت سے کمائے فیکٹری سے کمائے دکان سے کمائے مال کمانا ضروری ہے تاکہ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکے تاکہ حرام سے بچ سکے تاکہ اپنا ایمان بیچنے سے بچ سکے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکے غریب رشتہ داروں کے کام آ سکے یتیموں مسکینوں بیواؤں کی مدد کر سکے مسجدیں تعمیر کر سکے مدرسے بنا سکے دین کا جھنڈا بلند کر سکے کفر کا زور توڑ سکے تو مال تو ضروری ہے ایسا مال تو اللہ کی رحمت ہے جو مال اللہ کی مرضی پر خرچ ہو تو خود مال خود مال اپنی ذات میں برا نہیں ہے لیکن اس مال کا استعمال یہ اس کو برا بناتا ہے اس مال کے غلط اثرات یہ اس کو برا بناتے ہیں تو میں ارد کر رہا تھا کہ یہ دو بڑی بیماریاں انسان کے اندر ایک مال کی محبت اور دوسرے جاہ کی محبت جہ یعنی بڑا بننا چاہتا ہے بڑا غالب آنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے دوسروں کو کم کر سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا ڈھم کا بجے میرا نام اونچا ہو میری ناک اونچی رہے میری بات اونچی رہے اس کے اندر بیماری پائی جاتی ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو جاہ کی محبت ہے بڑا بننے کی محبت اس کا علاج نماز میں ہے جبکہ واقعی نماز ہو جبکہ حقیقی نماز ہو ایسی خانہ پوری نہ ہو جیسے ہم خانہ پوری کرتے ہیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے آئے وزو کیا ایٹومیٹک طریقے سے کھڑے ہو گئے آپ باندھے جھکے سیدا کیا سلام پھیرا پتہ ہی نہیں ہے نہیں ایک انسان کوئی ایسی دوا استعمال کرے جو دنیا کی بہترین دوا ہو لیکن جسم کو پتہ ہی نہیں چلے کہ تو دوا استعمال کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو دوا میں کچھ گڑبڑ ہے یہ نمبر ایک دوا نہیں ہے نمبر دو دوا ہے یا پھر اس کا جسم ہی اتنا بیمار ہے کہ دوا کے اثرات کو قبولی نہیں کرتا یا اس کا استعمال کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو بھائیو نماز جو ہے یہ تو کائنات کا سب سے مؤثر روحانی ٹان ہے لیکن ہم پانچ وقت مطلب یہ ٹانک پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کی ادائیگی میں کچھ کمی ہے اس کمی کو دور کرنا ضروری ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے اندر جا تکبر کی بیماری کا علاج ہے جبکہ حقیقی نماز ہو اب دیکھیں نماز میں کتنی آج ہے ایسے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر پھر چپ رہا ہے پھر پشانی زمین پر رکھ رہا ہے اور زمین پر جو پشانی رکھنا ہے اس سے زیادہ آجی والا طریقہ کوئی نہیں ہے یہ سب سے زیادہ آجزی والا طریقہ ہے آپ جتنے طریقے سوچ لیں کہ اپنے آپ کو آجز ظاہر کرنے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں تو نماز میں جو سجدہ ہے اس سجدے سے بڑھ کر آپ کو آگزی والا کوئی طریقہ نظر نہیں آئے گا انسان ظاہر کرتا ہے میں آجز ہوں اے اللہ ساری طاقت تیرے لیے ہے تو ہی بڑائی والا ہے میں تو کمزور ہوں تو ایسی نماز پڑھ کر ایسی آگزی ظاہر کر کے پھر یہ گدن اکڑاتا پھرے اور لوگوں سے کہے مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نے اس پر اثر نہیں کیا تو حب جاں کا علاج ہے نماز اور حب مال کا علاج ہے زکات اور صدقہ مال کی محبت کا علاج یہ نہیں ہے کہ اور جمع کرو اور جمع کرو تو بہت جمع ہو جائے گا تو پھر مال کی محبت نکل جائے گی عجیب بات ہے ایسا نہیں ہے جن لوگوں نے بہت زیادہ مال جمع کر لیا اتنا مال جمع کیا کہ اگر ان کا حساب لگایا جائے کہ ان کے خاندان کے اگر دس بیس افراد ہوں تو ان کے پاس جو جمع شدہ مال ہے اس کا حساب لگایا جائے تو پانچ سو سال تک وہ کافی ہو جائے ہمارے جو لیٹر ہیں بڑے بڑے اور بڑے بڑے ہمارے جو ساہکار ہیں سرمایہ دار ہیں کسی کا محل سویٹزر لینڈ میں ہے کسی کا فرانس میں کسی کا برطانیہ میں اور پوری دنیا میں اکاؤنٹ ہیں جگہ جگہ جائیدادیں ہیں اور بڑے بڑے کاروبار ہیں آپ ان کا حساب لگائیں ان کے کئی سو سال کے لیے کافی ہو جائے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا مال جمع کر لیا جو سو سال کے لیے پانچ سو سال کے لیے کافی ہے تو ان کے دل میں تو مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے اتنا جمع ہو گیا اب تو پیٹ بھر جائے لیکن نہیں جتنا مال آتا جاتا ہے بھوک بڑھتی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو ال یہ ایک بیماری کا نام ہے گائے کی بھوک جل بکر گائے کی بھوک جس کو جل بکر کی بیماری لگ جائے وہ جتنا بھی کھالے پیٹ بھرتا نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھوکا ہوں حجاج بن یوسف جو تھا بڑا ظالم جس نے بڑے قتل کیے اور آخری قتل ہے نہیں رہنے دیا دیوانہ بنا دیا تو حجاج بن یوسف کو عجیب بیماری لگ گئی سردی کی بیماری وہ جتنی آگ سیکتا تھا تو اس کی وہ کپ کپاہٹ سردی میں دور نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ کوئلوں پر ہاتھ رکھ دیتا کھال جلنے لگتی لیکن سردی کی کیفیت ختم نہیں ہوتی ایسی بیماری لگتی تو اس طرح کی بیماری بعد کو پیاس کی بیماری لگ جاتی ہے اتنا پانی پیتے ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی پیاس میں کیفیت کا نام ہے نا الحمد ہم نے صبح صرف دو گلاس پانی پی کر روزہ رکھا الحمدللہ اور پورا دن گزر گیا اللہ جانتا ہے کہ ذرا بھی پیاس کا احساس نہیں ہے ایسا نہیں کہ بڑے پریشان ہو رہے ہوں بڑے پیاسے ہیں ایسا نہیں ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ قرآن ڈاٹ کام تو پیاس تو ایک کیفیت کا نام ہے یہ نہیں جس کا پیٹ خالی ہو وہ بڑا پیاسا ہے اور جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کو پیاس نہیں ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو مگر پھر بھی پیاس اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی جب کچھ کھایا جائے تو بھی اللہ کا نام لے بسم اللہ پیئے تو بھی اللہ کا نام لے اس لیے کہ بھوک اور پیاس روٹی اور پانی سے نہیں مٹتی اللہ کی برکت سے اللہ کے نام سے مٹتی ہے اور بہترین غذاؤں سے طاقت حاصل نہیں ہوتی اللہ کے حکم سے طاقت حاصل ہوتی ہے تو اللہ حکم دے تو غذائیت پیدا ہو جاتی ہے طاقت آتی ہے اللہ حکم نہ دے تو جتنی قیمتی دوائیں کھاتا رہے طاقت ہی نہیں آتی کمزور کا کمزور رہتے ہیں تو بھائی مال کا علاج یہ نہیں ہے مال کی محبت کا علاج کہ اور کماؤ اور کماؤ زیادہ کما لو تو پیٹ بھر جائے گا اور پھر محبت باقی نہیں رہے گی یہ تو عجیب چیز ہے کہ مکھنطیس کی طرح اور کھینچتا ہے محبت کو اور کھینچتا محبت کو قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر اور آپ کے قدموں کی خاک پر حضور نے فرمایا انسان کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ اگر اس کو دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے یہ پوری وادی سونے سے بھر کر دے دی جائے تو پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا کہے گا اے کاش ایک وادی اور رہے گا اور دوسری مل جائے تو کہے گا اے کاش ایک وادی اور بھرے گا اور فرمایا کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی بھر نہیں سکتا بھی. اب دیکھیں فیکٹریوں کارخانے والوں کو جن میں سے ایک ایک کی آمدنی روزانہ کی دس دس لاکھ ہے بیس بیس لاکھ ہے پچاس پچاس لاکھ ایک دن کی آمدنی یعنی جتنا ایک عام مزدور ستر سال کی زندگی میں نہیں کماتا وہ ایک دن میں کما لیتے ہیں لیکن پھر بھی یہی حبس ہوتی ہے ایک اور ایک اور ایک اور حل من مزید حلمی مزید ہے حل کچھ اور تو اللہ بتلاتے ہیں اللہ کا رسول بتلاتے ہیں کہ اے انسان تیرے اندر جو مال کی محبت ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اور, اور اور اور مال آ جائے بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ اور خرچ کرو اور خرچ کرو اور خرچ کرو جتنا خرچ کرو گے مال کی محبت کم ہوگی اور ممکنہ کے پہلے پہل خرچ کرنے میں بڑی تکلیف محسوس ہو دل پر آرے چلیں گے اور شیطان ڈرائے گا اللہ کہتا ہے شیطان ڈراتا ہے شیتان ہو یا عید تمہیں فقر سے ڈراتا ہے فقر سے ارے غریب ہو جائے گا غریب ہو جائے گا خام خا مولوی کی باتیں سن کر تو بیوقوف بن گیا فضائل سن لیے اللہ کیا میں خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے اور توں نے واقعی خرچ کرنا شروع کر دیا تو <laughs> <tcha> غریب ہو جائے گا کل تیرے بچوں کا کیا بنے گا اب میں پیدا کرتا ہے اللہ <sniffs> اور بہت سے اللہ معاف فرمائے مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں وہ خود لوگوں کو تو بڑے فضائل سناتے ہیں خود خود خود, خود خرچ نہیں کرتے یہ بھی میں کہہ دوں کسی کے دل میں وسوسہ ہے کہ مولوی صاحب دوسروں کو بڑی تلقین کر رہے ہیں <laughs> تو ایسے بھی ہوتے دوسروں کو بڑا سمجھاتے ہیں فضائل بتاتے خود خط نہیں کرتے وہ ایک مول صاحب کے بارے میں آتا ہے اور میں بڑی فضیلت بیان کی گیارہویں شریف کی بڑے فضائل بیان کی جو گیارہویں شریف کی کھیر پکایا گیا خالص دودھ سے سیدھا جنت میں سیدھا جنت, میں سیدھا جنت میں سارے گناہ معاف بیوی بی کا مکان پڑوس میں تھا مسجد کے وہ بڑی متاثر ہوئی اپنے شوہر نامدار کی تقریب سے تو گیارہویں شریف آئی تو اس نے بھی خالص دودھ خرید کر کھیر پکائی اور مولی صاحب گھر پہنچے دیکھا کھیر ہے اور اتنی زیادہ کہ اتنی زیادہ قسط نے بھیجی کیونکہ لوگ تو ایک پلیٹ بھیجتے ہیں وہ بھی آدھی تو یہ اتنی زیادہ قسط نے بھیج دی کہ میں نے خود پکائی ارے تھی خود تو کیوں ارے آپ نے تو سزائے بیان کیے تھے کہ جو پکائے گا سیدھا جنت میں جائے گا مولوی صاحب نے تو سر پیٹ لیا ارے پاگل یہ تو تیرے لیے بیان کیا تھا یہ تو بیوقوف تاکہ وہ پکائیں اور ہم کھائیں خود بھی کچھ کھاؤ کچھ ہمارے پاس بھی بھیجو یہ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ الحمدللہ ہم ان مولویوں میں سے نہیں ہیں الحمد الحمدللہ الحمد للہ تقریباً 20 سال ہو گئے میں صاحب نصاب ہوں اور زکوۃ دیتا ہوں اور زکوات کے علاوہ بھی کچھ دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں الحمدللہ للہ یہ وضاحت بھی اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ بدگمانی بھی نہ ہو اور دوسری وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہے ہمارا امام خطیح معازن خادم یہ سب بےچارے زکوات کے مستحق ہیں اس میں ایک بڑے خلوص کے ساتھ مولوی صاحب کی مٹھی میں دیتے ہیں کچھ پیسے اور مول صاحب جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ بھی بڑا مختلف اچھا آدمی ہے میرا خیال کرتا ہے ہدیہ دیتا ہے حالانکہ وہ ہریا نہیں ہوتا زکوٰۃ ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مستحق جو ہے صدقہ خیرات کا وہ مولوی ہے تو یہ الحمدللہ الحمدللہ ہم صدقہ کا خیرات کے مستحق نہیں اللہ پاک حفاظت فرمائے تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مال کی محبت کا علاج یہ نہیں کہ مزید مال جمع کرو اور جتنا زیادہ جمع ہو جائے گا تو پھر مال کی محبت ختم ہو جائے گی نہیں فرمایا خرچ کرو پہلے پہل خرچ کرو گے تو جان نکلے گی بڑی تکلیف ہوگی اپنی اپنی محنت سے اور خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت وہ دے رہے. کسی کو ایسی دے رہے تو بڑی تکلیف ہوگی لیکن جب خرچ کرتے رہو گے کرتے رہو گے تو وہ وقت نہیں آئے گا کہ جب اللہ کی راہ میں دو گے تو دل کو خوشی ہوگی دل کو سکون ملے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنا دیا ہے لینے والا نہیں ورنہ یہ تو تیرے اختیار میں ہے کہ تو امیر کو فقیر کر دے اور فقیر کو امیر کر دے تو چاہے تو مجھے دوسروں کے سامنے بھکاری بنا دے تیرا کرم کے مجھے بھکاری نہیں بنایا دینے والا بنایا تو اس پر خوشی ہوگی دل کو سکون ملے گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تو بھی دوسری حکمت جو ہے زکات کے اندر وہ یہ کہ یہ حب مال کا علاج ہے اور تیسری حکمت اللہ اکبر جس کے اندر بندوں پر خرچ کرنے کی صفت پائی جاتی ہے اس کے اندر اللہ والی صفت پائی جاتی ہے ایک حدیث میں ہمارے آپ کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلاقوبی اخلاق اللہ اے مسلمان اپنے اندر اللہ والی صفات پیدا کرو اللہ والی صفات اب بندے کے اندر اللہ والی صفات پیدا ہو سکتی ہے وہ بندہ نواز یہ بندہ وہ غنی یہ محتاج تو اس کے اندر اللہ والی صفات کیسے پیدا ہو سکتی ہے تو سمایا کہ بھائی اپنی استفاعت کے مطابق جیسے اللہ کی صفت کیا ہے وہ معاف کرتا ہے بہت زیادہ معاف کرتا ہے اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی ہو سکتا ہی نہیں تم بھی معاف کرو جب معاف کرو گے تمہارے اندر اللہ والی صف پیدا ہو گئی وہ رحم کرتا ہے تم بھی رحم کرو جب رحم کرو گے تمہارے اندر اللہ والی صفت پیدا ہو گئی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ارمونا یرحمرحمان جو رحم کرتے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے ارحم من ار الارض یر یر یر یرم کو تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا تو تم اپنے اندر رحم والی صفت پیدا کرو اسی طرح اللہ کی صفت کیا ہے وہ رزاق ہے کھلاتا ہے رزق دیتا ہے یہ اس کی صفت ہے اب ساری کائنات کو دیتا ہے جنوں کو دیتا ہے انسانوں کو کھلاتا ہے حیوانوں کو کھلاتا ہے چرندوں کو کھلاتا ہے پرندوں کو کھلاتا ہے درندوں کو کھلاتا ہے خشکی کی مخلوق کو کھلاتا ہے سمندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے پہاڑوں کی مخلوق کو کھلاتا ہے زمین کے نیچے رہنے والوں کو کھلاتا ہے پلا میں رہنے والوں کو کھلاتا ہے ساری مخلوق کو پتری چتروں کو پال رہا ہے وہ تو تم بھی کھلاؤ اپنی طاقت کے مطابق وہ خربوں کو کھلاتا ہے تم ایک کو کھلا دو تو تمہاری جو طاقت ہے اس کے مطابق تمہارے اندر اللہ والی صفت آگے یہ تو اللہ والی سفت ہے دوسروں کو کھلانا تو فرمائیں تخلق بھی اخلاق کر رہا تھا کہ زکوٰ کے اندر تیسری حکمت یہ ہے کہ جو زکوۃ دیتا ہے اس کے اندر اللہ والی صفت پیدا ہو جاتی ہے اپنی طاقت کے مطابق اور چوتھی حکمت یہ ہے اللہ اکبر کہ دل کی سختی کا بہترین علاج جس کا دل سخت ہو جائے عبادت میں دل نہ لگے دعا میں دل نہ لگے ذکر و تلاوت میں دل نہ لگے تو اس سے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے جب وہ خرچ کرے گا تو اللہ پاک اس کے دل کو نرم فرما دے گا حدیث میں آتا ہے ہمارے آپ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب نے ارض کیا یا رسول اللہ مجھے دل میں بڑی سختی محسوس ہو رہی ہے دل سخت ہو گیا ہے کوئی بات اثر نہیں کرتی اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ انسان کو محسوس ہو جائے کہ میرا دل سخت ہو گیا وغیرنا ایک مرحلہ دل کی سختی کا وہ آتا ہے جب دل سخت ہوتا ہے لیکن بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا دل سخت ہے وہ اس کو روٹین کا معاملہ سمجھتا ہے دل اس کا سخت ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا تو کیا یا رسول اللہ میں دل میں سختی محسوس کرتا ہوں تو حضور نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اب ذرا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جا کر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو تو دل کی سختی دور ہو جائے مطلب یہ یتیم کی ضروریات پوری کرو یتیم کی کفالت کرو یتیم پر خرچ کرو جب ایسا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دیں گے چوتھی حکمت زکوات کے اندر وہ یہ کہ اپنے بھائیوں کی مدد ہے اپنے بھائیوں کی مدد ہے جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ان المؤمنون اخواہ ہائے اللہ وہ اخوت کا ماحول تو بن نہیں سکا بگرنا اگر اخوت کا ماحول بن جائے مشرق سے مغرب تک بسنے, بسنے والے ڈیڑھ کروڑ کے ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمان اگر اخوت کا ماحول بن جائے تو رب کعبہ کی قسم ایک امریکہ نہیں سو امریکہ بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے ہیں اتنی بڑی طاقت ہے اور اتنا بڑا جذبہ ہے یہ اخوت کا جذبہ تو اپنے بھائیوں کی مدد ہے اور زکوٰۃ تو خرچ ہوتی ہے مسلمان پر پچھلے طرف میں بتا چکا ہوں کہ نفلی صدقہ یہ تو غیر مسلم پر خرچ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ صرف مسلمانوں پر خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں بڑے تنگ نظر ہیں بڑے متعصب ہیں بنیاد پرست ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلموں پر بھی خرچ کرنا چاہیے لیکن نفلی صدقات اور مسلمان پر خرچ کریں فرض زکات یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو اپنے بھائیوں کی مدد ہے اس میں اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے خلیج فاصلہ وہ کب ہو جائے گا زکات کے دینے سے آج آپ جانتے ہو کہ یہ جو فاصلہ ہے امیر اور غریب کے درمیان یہ بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا بہت زیادہ یعنی اب پاکستان میں تو ایسا لگتا ہے کہ درمیانہ طبقہ ختم ہو گیا اب دو ہی طبقے ہیں ایک غربت کی زندگی گزارنے والا طبقہ اور دوسرا وہ طبقہ جسے اپنی دولت کا کچھ پتا ہی نہیں انتہائی سرمایہ دار لوگ سو سوا سو خاندان تقریبا یا اس سے زیادہ بلّا ایک زمانہ تھا یہ لوگ لوگوں میں بڑا مشہور تھا کہ پاکستان پر بائیس خاندانوں کی حکومت ہے یعنی پاکستان میں بائیس خاندان بڑے مالدار ہیں اب عدد بہت آگے بڑھ گیا یعنی کئی خاندان ایسے ہیں کہ وہ مالداری کی حدوں سے بھی تجاوز کر کے اور دوسری طرف غریب دن بدن غریب سے غریب طرح ہوتا جا رہا ہے یہ فاصلے ان فاصلوں سے کیا ہوگا نفرتیں پیدا ہوں گی یہ جو غریب سے غریب ط ہو رہے ہیں جن کو دو وقت کی باعزت روٹی میسر نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے یہ نفرت کا نامہ پھٹے گا اور یہ جب نفرت کا لاوا پھٹے گا تو یہ غریب طبقہ ان سرمایہ داروں کے پیٹ پھاڑ ڈالیں گے ان کے محلات اور بنگلوں کو آگ لگا لیں ایک انقلاب سبرپا ہو جائے گا جیسے دنیا میں ہوتا رہا کہ جب بہت فاصلہ ہو گیا تو جسے کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد